اور اگر زمے میں جتنی پیڑ ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اس کے پیچھے ساتھ سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے